بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفَثِ اِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بين <تصفح> اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے دین اسلام میں اہل ایمان کے باہویں تعلقات اور ان کے درمیان اصلاح بہتری اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنے اور ان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے کچھ اسلوب کچھ قوانین کچھ اصول اور قاعدے متعین کیے اور ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق رکھے ہیں کہ جنہیں دوسرا مسلمان ادا کرے تاکہ ان کے درمیان تعلقات کی بہتری ہو سکے اصلاح ہو سکے اور اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے اہل ایمان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے کہ وومین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہٰذا تم اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ استوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بنیادی چھ حق ہیں للمسلمی علی المسلمی تم بالمعروف ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ اہم حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے یسلم علیہ اذا لاقیہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان سے ملے تو وہ اس کو سلام کرے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز وہ سلام سے ہونا چاہیے سلام ایک دعا ہے کہ ایک آدمی اپنے ملنے والے کو کہتا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تم پر اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی رحمت اور برکت نازر ہو اور سننے والا وہ اس کے جواب میں اسے دعا دے اور کہے واہم و رحمت اللہ وبرات تم پر بھی اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی رحمت اور برکت کا نزول ہو دین سلام نے یہ ایک بہترین دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کلمات سے ایک دوسرے کو وہ دعا دے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی دو آدمی آپس میں ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں بڑے تنزیہ انداز میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ نکال کر اور حال دریافت کرتے ہیں اور کچھ گالی نہیں نکالتے تو ملتے ہی سب سے پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے اور سنائیں گی کیا حال ہے جبکہ اسلام نے جو طریقہ کار دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو سلامتی رحمت اور برکت کی دعا دیں پھر اس کے بعد ان کا آپس میں مکالمہ یہ اسلام کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو عام کرنے سلام کو پھیلانے پر بہت زیادہ زور دیتے تھے السلام افسلام وزع واسر الحاب وسلو بل و ناسنیام تد خلو جنت <بِسَلَامًا> چار کام ہیں جنت میں امن و سکون سے داخل ہونے کے دامن افس سلام سلام کو عام کرو ایک دوسرے کو سلام کہا کرو وہ اطمام اور کھانا کھلاؤ وسیل الرحد اپنے رشتہ داریوں اور تعلقات کو جوڑو وسلو بِاللَّيْلِ بننا سنیام رات کی جس گھڑی میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو یہ چار کام کرو گے تب علج ابھی سلام تم سلامتی کے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسا نسخہ ایسا ذریعہ نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے حابۂ کرام کہنے لگے کیوں نہیں بتائیے کہ وہ کون سا ایسا ذریعہ اور ایسا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں فرمایا مایا اب چھو سلام ابئی رکھوں آپس میں سلام کو عام کرو ایک دوسرے کو سلام کہا کرو کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے جو مسلمان ہے اسے سلام کہو لسلی مصغیر و علقیر وہ الما ہوں وہاں کے الماشی کے چھوٹا بڑے کو سلام کہے سوال پیدل کو سلام کہے آج کل لوگ چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو انہیں تو سلام کہنا گوارا ہی نہیں کرتا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کہا کرتے بچوں کے پاس سے گزرتے انہیں السلام علیکم کہتے چھوٹوں کو بھی سلام کہا جائے بڑوں کو بھی سلام کہا جائے جو مسلمان آدمی ہے اس کو سلام کہنا یہ لازمی اور ضروری اور پھر جس کو سلام کہا گیا وہ سلام کہنے والے کو اس کا جواب دے اللہ رب نمین فرماتے ہیں تم بھی صحیح پہ بھی احسا نمین اور اردو کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تم پر سلام بھیجا جائے تمہیں السلام علیکم کہا جائے تو تم اسی انداز میں یا اسے بہتر انداز میں اس کو جواب دو کوئی السلام علیکم کہتا ہے آپ و رحمۃ اللہ کہے. کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے آپ و علیکم السلام و رحمۃ اللہ و کے الفاظ کہ دے اور اگر کسی نے السلام علیکم و اللہ و براکات کہہ دیا ہے تو اب آپ کے پاس اس سے زیادہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کم از کم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کو اس کو جوابن ضرور کہ اردو ہاں اس سے زیادہ آسان اور اس انداز میں یا کم از کم اسی انداز میں اس کو اس کا جواب دے اور اہل جنت کا اللہ العالمین نے یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ سلام کرنے والے کوئی لغف بات کوئی جھوٹی بات کوئی گناہ والی بات وہ نہیں سنیں گے اللہ تیرن سلام سلامہ سلام سلام ہی ہوگا ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں ہی ہوگی ایک دوسرے کو سلام علیکم ہی کہا جائے گا بڑے آسن اور اچھے انداز ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں اور صرف پہلے جنتی نہیں بلکہ فرشتے بھی بل ملائی کا کوئی بالکل نبا ہر دروازے سے فرشتے ان پر داخل ہوں گے اور وہ بھی انہیں سلام کہیں گے سلام علیکم کمبیما قبر دنیا میں دین پر صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو تم بہت اچھے رہ گئے ہو یہ آخرت والا گھر آخرت کا انجام گھر کا انجام یہ بہت اچھا اور عمدہ ہے تو ایک مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ ملے کسی دوسرے مسلمان سے تو اس کو سلام کہے دوسرا حق بیان کیا وہ یو آتیشا جب کسی مسلمان آدمی کو چھینک آئے تو وہ چھینکنے والا الحمد للہ کہ الحمد اللہ کہ چھینک آئی ہے وہ اس کے جواب میں کہے یا حدیق عملہ ہو اس نے قربا کو آج کل کسی کو چھینک آتی ہے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کس نے یاد کیا ہے یہ تباہ پرستان عقیدہ ہندوؤں والا عقیدہ اور نظریات یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. بڑے عجیب و غریب قسم کے عقائد و نظریات لوگوں میں پائے جاتے ہیں چھینک آنا کسی کی یاد کرنے کی دلیل نہیں ہے یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ چھین کے آنے کے بعد انسان کے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر الحمدللہ کہے کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے اور سننے والا اس کی حر کو سن کے کہے یار اللہ اللہ تعالیٰ اور پھر یہ چیخنے والا اس کو دعا دے جس نے رحم کی دعا کی ہے یا حدیق اللہ اللہ آپ کو ہدایت دے وہ بالا کو اور آپ کے احوال اور معاملات کی اللہ تعالی اصلاح کرتیشہ جب مسلمان آدمی چھینکے اس کو چھینک آئے اللہ تعالیٰ کی شن بیان کرے تو سننے والا اس کو دعا دے اس کا جواب دے یہ اس کا حق ہے یہ نہیں کہ اس کو چھینک آئی تو ساتھ والا فوراً پوچھنا شروع کر دے کس نے یاد کیا ہے کس کی یاد نے ستایا ہے وہ گھر کی دیوار پہ آ کے کباب بولنے لگے تو کہتے ہیں لگتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے تو ہم پرستان آ دے چیخ آئے تو کہتے ہیں کسی نے شاید یاد کیا ہے عجیب و تین قسم کے عقائد و نظریات ایسی بخش گونی لینا دین اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یا اردو ہو گی را جب کوئی مسلمان آدمی مریض ہو جائے بیمار ہو جائے تو اس کی تیمار داری کی جائے بیمار پورتی کی جائے کوئی بھی مسلمان آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے اس کی تیمارداری کی جائے آج لوگ یہ حق بھی بھول چکے کوئی کسی بیمار کی تیمارداری نہیں کرتا ہاں یہ کراچی میں بیٹھا ہے اور اس کا کوئی رشتے دار کوئی تعلق والا آدمی پشاور میں بیمار ہو گیا وہ کراچی سے سفر کرے گا پشاور تک کا کیوں جی وہ کلا آدمی بیمار ہے چلو اس کا حال پوچھ لیکن اپنے ہی محلے میں اپنے ہی قرب و جوار میں اڑوس پڑوس میں کوئی مسلمان آدمی بیمار ہو گیا اس کی بیماری کا ہی علم نہیں یعنی تیمارداری کا حق صرف اور صرف اپنے و اکرما کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے جبکہ اسلام عل اصلاح تیماروں کی تیمار داری کرنے کا حکم دیتا ہے اور صرف مسلمانوں ہی کی نہیں غیر مسلموں کی تیمار داری کرنا بھی دین اسلام کے اندر مشروع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی بھی داری کیا کرتے تھے حتا کہ اسلام کے سب سے سخت ترین دشمن یہودی اگر وہ بیمار ہوتے تو ان کی داری بھی کرتے مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی تیمار داری کرنے کے لیے اس کے گھر گئے بچہ مسجد میں آتا تھا آپ کے حلقے میں بیٹھتا تھا یہودی باپ اس کا تورات کا حافظ گھر پہنچے اس کے سہایے بیٹھ کے اس کا باپ تورات کی علاوت کر رہا تھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عادت کی اس کی صحت کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ ہی اسے اسلام کی دعوت دی کہ بیٹے لائے لاہ کہ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا باپ اس کو دھیمی سی آواز میں کہتا ہے اتحاد اب قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مارتے وہ بچہ کلمہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی تیوارداری بھی کیا کرتے ہیں کوئی تعلق نہیں کوئی رشتہ داری نہیں حتا کہ اسلام کا تعلق بھی نہیں لیکن تڑپ ہے خواہش ہے کہ چلو اسی بہانے کوئی بندہ آگ سے بچ جائے اور بیماری میں انسان کا دل نرو ہو جاتا ہے وہ حق کو جلدی قبول کر لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں دبدار کر لیتا ہے یہ ایک مسلمان آدمی کا مصماع نظر ہونا چاہیے اور آج کل لوگ تیمارداری اولن تو کرتے نہیں اور اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ مریض کو اور زیادہ بیمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں مریض کے پاس پہنچے گے کہیں گے ہو تیرا تو کچھ بھی نہیں رہا تو تو بالکل ہی کمزور ہو گیا ہے اور زیادہ اس کو ذہنی طور پہ پریشان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اعک سمجھایا ہے کہ کوئی آدمی کسی بیمار کے پاس جائے اس کی بیمار داری کرے تو کہیں لاباتا تو ہو ان شاء اللہ کوئی بات نہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ صحت دے دے گا یہ بیماری گناہوں کا تو بن جائے گی یہ تو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے لا لاپاتہ کوئی حج نہیں یہ کون سی بڑی بات ہے اگر آپ بیمار ہو گئے اسے بھی بڑے بڑے لوگ بیمار ہوتے ہیں بڑی بڑی بیماریاں لوگوں کو لگ جاتی ہیں اس کا حوصلہ بڑھایا جائے اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی مریض کو یہ دعا دے ازار اللہ العظیم رب الم کا اگر اللہ تعالی نے نہیں لکھی تو اللہ تعالی اس کو ضرور شفا ادا کرے مریض کے لیے دعا کرے اللہ البعث رب النا لا شفا اللہ شفا کا شفا اللہ دروسا اے اللہ بیماری کو دور کرنے والے اے لوگوں کے رقص تو اس کی بیماری کو دور کر دے اس کو ایسی شفا دے کہ جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ بچے کیونکہ اصل شفا وہی ہے جو تو عطا کرتا ہے یہ دوائیاں اور یہ علاج معالجہ یہ تو ایک بہانہ ہے بیمار کی سیمار کی جائے بیمار پرسی کی جائے اس کے حوصلے کو بڑھایا جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار اور پھر اگلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان آدمی کا یہ ہے کہ بھائی طبق جناز آتا ہوں ایزامات جب کوئی مسلمان آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کے جنازے کے پیچھے جائے اس کا جنازہ پڑا جائے اس کے لیے حروس دل سے دعا کی جائے جنازے کا معاملہ بھی تیمارداری کے ساتھ ملتا جلتا ہے ہمارے معاشرے میں جنازہ بھی اس کا پڑا جاتا ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق واضطہ ہے کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا اور پھر جنازہ پڑھنے والے وہ جنازے کو ایک ہی گھنٹے میں ختم کر دیتے ایک منٹ بھی پورا نہیں لگتا اور جنازہ ختم بلکہ کئی جگہ پہ تو نوٹ کیا گیا ہے اٹھائیس سیکنڈ انتیس سیکنڈ پینتیس سیکنڈ کا جنازہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنازے کی دعائیں سکھائی ہیں جنازے کا طریقہ کار سمجھایا ہے اس کے لیے گرو کو لالم قرار دیا گیا ہے صف بندی کو لازم قرار دیا گیا ہے نماز کی طرح خوشو خزو اس کے اندر ضروری قرار دیا گیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب تم صلیت تمہارے میے کسی میت کا جنازہ پڑھو اخلیصولہ دہا اس کے لیے خالص ہو کر دعا آج کل وہ سولہ جو دوسروں کو کہتا ہے مر گیا مرد نہ فاتحہ نہ درود وہ جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نہ درود وہ پڑھتے ہیں جو نبی نے سکھایا ہے فاتحہ کو تو ہاتھ ہی نہیں لگا لیتے آدھے منٹ میں جنازہ پڑھا کے فارغ کر دیتے فاتحہ پڑھنے کا جو مقام ہے وہاں فاتحہ پڑھنے کے منکر ہیں ہے درود پڑھنے کا جو مقام ہے وہاں پر درود اپنی طرف سے گھر کے پڑھتے ہیں نبی کا سکھایا ہوا درود پسند نہیں آتا اور جب میت کے لیے دعا مانگنے کی باری آتی ہے صرف ایک لفظ بولتے ہیں ایک لفظ میت کے لیے اللہ وفلی اینا و میتینا تینہ بس ہمارے زندوں اور بردوں کو مراف کر باقی ساری دعا وہ میت کے لیے نہیں ہے شاہدینا و غائبینا و دا کرینا ونسانہ یہ میت کے لیے تو نہیں ہے باقی ساری اپنے لیے میت کے لیے صرف ایک قسم بولا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے دوران پڑی جانے والی کئی دعائیں سکھائی ہیں اور پھر اس میدان میں مزاج کو مفتو رکھا ہے کھلی چھٹی دی ہے کہ جس قدر تم سے ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ میت کے لیے دعا کرو اپنی طرف سے خلوص دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ میت کے لیے دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے صحابہ وہ کرنے لگتے کاش یہ جنازہ میرا ہوتا اس قدر خلوص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللہم ہو ہو وعافی من اے اللہ صلاح و رحم ہوں ہاتی واقع وہ آ کر ایسا اس کو معاف کر دے اس کو عافیت دے اس کو وقت دے اس پر رحم کر اس کی اچھی مہمان نوازی کر اس کی قبر کو وسیع کر دے کو اس کے گناہوں سے دھو دے پانی کے ساتھ برف کے ساتھ اولوں کے ساتھ جس طرح سفید کپڑا پڑا میل کچھ سے پاک ہوتا ہے اس طرح اس کو گناہوں سے پاک کر دے دنیا کے گھر کی نسبت اخروی گھر اس کو زیادہ بہتر دے دنیاوی اہل و حیال کی نسبت آخرت میں اس کے اہل ویال اس سے زیادہ بہتر کر دے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے علو دل کے ساتھ ہاتھ دعا کئی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سکھائی لیکن آج یہ میت کا مومن آدمی کا آخری ہس وہ بھی صحیح طور پر ادا نہیں کیا جاتا تو یہ حق بھی ایک مومن مسلم آدمی کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ یہ ایک مسلمان آدمی کا آخری حق ہے اس کے لیے جنازہ پڑھنا دعا کرنا تو وہ کیسے ہے دعائیں سیکھیں جنازہ پڑھنے کا طریقہ کہاں سیکھے بہت سارے لوگ نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں جن کو نہ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ آتا ہے نہ جنازے کی دعائیں آتی کوئی آدمی چوتھی تکبیر تیسری تکبیر کے بعد جنازے میں شامل ہوا ہے تو وہ ایمان کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتا ہے حالانکہ اس نے تو اپنی صرف ایک تکبیر کہی ہے کم از کم چار تکبیرات پہ جنازہ مشتمل ہوتا ہے یہ ایک تکبیر کہہ کر شامل ہوا ہے دوسری کے بعد سلام پھیر دیا ایمان کے ساتھ پتا ہی نہیں ہے جنازہ کیسے پڑھنا ہے ایسے نہیں پڑھنا طریقہ کار ہی معلوم ہے. دعائیں وہ نہیں آتی اور پھر کچھ لوگوں نے جنازے میں دعائیں پڑھنے جان چھڑوائی اور پھر ایسے ایسے موقعوں پر دعائیں کرنا شروع کی ہیں جو نبیلا اسلام سے ثابت نہیں اپنی طرف سے تو گسبے مارے ہوئے ہیں جرانے میں دعا نہیں پڑتے جرانے کے بعد چلو جی دعا کرو گسنانے کے بعد چالیس قدم چل کے چلو جی دعا مانگو پھر ستر قدم چل کے چلو جی دعا مانگو جو دعا مانگنے کا اصل موقع اور مقام ہے وہاں پہ دعائی نہیں مانگتے یہ ایک مومن مسلم کا حق ہے وہ یہ تب جنازہ کا ہوں کہ جب کوئی مسلمان آدمی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کی پیروی کی جائے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے اس کو دفنایا جائے اس کا جنازہ پڑا جائے یہ اس کا حق ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی